سورة الممتحن مدنی سورت ہے مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو ودوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تو میری راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا جوئی کے خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے کے پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے واقع کچھ یوں ہے کہ جب قریش نے سلح ہدیبیہ کو توڑ دیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کی عام طور پہ آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کسی مہم پر جب آپ جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ صحابہ میں اعلان فرما دیا کرتے تھے تاکہ لوگ تیاری کر لیں لیکن مکے کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اس بات کو خفیہ رکھا دراصل آپ سرپرائز کا ایلیمنٹ استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ مکے والوں پر آپ اچانک پہنچ جائیں اور ان کو تیاری کا موقع نہ ملے تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور مکے کی حرمت پر بٹا نہ لگے اگر ان کو اطلاع مل جاتی مکے والوں کو تو وہ بھی بھرپور تیاری کر لیتے پھر بہت بڑی جنگ ہوتی تو آپ بلڈ شیڈ خون خرابہ نہیں چاہ رہے تھے تو لہذا مکے کی طرف جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا اس بات کو خفیہ رکھا چند صحابہ تک خالی آپ نے اس اطلاع کو پہنچایا اب اس میں ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے اور صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ ان ان کا خاندان مکے میں تھا اب ہجرت تو یوں ہی ہوئی تھی نا کہ جائیدادیں گھر بار خاندان بیوی بچے والدین سب مکے میں رہ گئے اور لوگ جو ہیں جو ہجرت کر سکے وہ ہجرت کر کے آ گئے لیکن کتنا بھی ایمان پختہ ہو بہرحال یہ محبتوں کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے ان کی اپنی کشش ہوتی ہے اور ان کی انسان کو فکر ہوتی ہے ہر طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں حاطب نبی ابلتا نے اب جب مکے کی طرف مہم کا ان کو پتہ چلا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ جنگ کی صورت میں تو ان کے بال بچے وہاں موجود ہیں ان کو کفار نقصان پہنچائیں گے ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ان کی حفاظت کرنے والا مکے میں کوئی ہے نہیں تو انہوں نے قریش کے سرداروں کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں انہوں نے اطلاع دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے وہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا وہ جو خط راستے ہی میں ابھی تھا کہ وہ پکڑا گیا جب ہاطب نبی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے میں کفر کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں دراصل بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا آپ نے فرمایا کہ ہاطب ٹھیک کہتے ہیں اور آپ نے ان کو معاف فرما دیا یہ بھی ایک بڑا سبق ہے کسی بھی ٹیم کے لیڈر کے لیے کہ اس کے لیے کتنی ضروری یہ چیز ہے کہ وہ اپنا دل وسیع رکھے شرح کی بات آئی ہے اتنا بڑا قصور تھا لیکن آپ نے جب دیکھا کہ جینون کنفیوژن کی وجہ سے جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بلنڈر ہو جانا ارادہ کوئی برا نہیں تھا بس سمجھیے کہ انہوں نے رسک فیکٹر کیلکولیٹ نہ کیا کہ کتنا بڑا نقصان اسلام کو پہنچے گا ان کے اس کام سے تو انجانے میں نا میں ان سے یہ کام ہو گیا یہ بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کون جان کر نقصان پہنچانے والا ہے کون سنسیئر ہے لیکن یہ غلطی اس سے ہو گئی اگر ہر غلطی پر ٹیم کے لوگوں کو کاٹ کے اور توڑ کر پھینک دیا جائے اور اتنی سختی کی جائے تو کوئی ٹیم چل نہیں سکتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اب جب بھی محبتوں کی جہاد کی بات آئے گی تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ آئے ایک مومن دو محاذوں پر جہاد کرتا ہے ایک تو کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ جہاد جو کہ اس کے دین پر تنقید کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں دشمن ہوتے ہیں دشمن کے ساتھ جنگ کرنا مشکل کام نہیں ہے اس لیے کہ دشمن بہت برا لگتا ہے انسان کو اگر دشمن کو نقصان پہنچے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کو نقصان پہنچا اور دشمن کا دل توڑنا کوئی برا نہیں لگتا تو یہ نسبتاً آسان جہاد ہے ایک جہاد ہوتا ہے کہ جو کہ محبتوں سے کیا جاتا ہے بہت مشکل ہے یہ جہاد اس لیے کہ جب ہم محبت کرنے والوں کا دل توڑتے ہیں, اللہ کے دین کی خاطر ہمارا دل اس سے زیادہ ٹوٹتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جب دین میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں رسم میں نہیں آئیں گے ہم فلاں بدعت میں نہیں آئیں گے اور تم یہ کرو لوگ سمجھتے شاید یہ سیڈسٹ ہو گئے ہیں شاید ہماری خوشیاں خراب کر کے خود خوشی محسوس کرتے ہیں ہماری پارٹی میں نہیں آئے ابھی گھر میں بہت خوش ہو رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوتی انسان کا اپنا دل بھی ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا وہ خود حصہ نہیں لے سکتا دوسروں کو بھی روکنا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے نہ جانے کی وجہ سے میری بہن کی یا میرے بھائی کی یا میری نند کی خوشی خراب ہوئی ہے تو اس کا دل خوش نہیں ہوتا اس کا دل بھی بہت ٹوٹتا ہے لیکن مجبوری ہے کیا کیا جائے تو یہ محبتوں کا جہاد جو ہے وہ بڑا مشکل جہاد ہے اور اس کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام قدکانت لقُم اس وت حسنۃ فی ابراہیما ولدین مح تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں اب جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی ایک دفعہ کہ بت شکل بدلتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت مندروں میں رکھے ہوتے تھے صاف آنکھوں سے نظر آتے تھے آج اپنے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے بت نہیں ہیں جو ہم کو نظروں سے نظر آئیں آنکھوں سے دیکھے جانے والے بت نہیں ہیں ان کو کسی جگہ باہر نہیں سجایا گیا بلکہ یہ بت جو ہیں یہ دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور آج کل کی رسومات کسی بت سے کم نہیں ہے جیسے بتوں کی تعظیم نہ کرنے پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں اسی طرح آج رسومات میں شرکت نہ کرنے پر جھگڑے ہو جاتے ہیں بائیکاٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں دولت کی پوجا بھی ایسی ہی ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی مسلمان دولت کو پوجھ رہے ہیں جیسے کہ پہلے لوگ کسی بھ کو پوجا کرتے تھے تو ہر زمانے کا شر خود پہچاننے کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا bikum, ہم نے تم سے کفر کیا وَبَدَا بَيْنَنَا عَبَدًا حَتَّى بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے اداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک اللہ کو خالی منہ سے ماننا ہوتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم منا کرتی کہ بس تم صرف یہ کلمہ منہ سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے پھر تم جو جی چاہے کرتے رہو تو کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے لیکن وہ کلمے کا تقاضا سمجھتے تھے وہ اللہ کو ایک ماننے کے رپرکشن سے خوب واقف تھے کہ ہم نے اگر اللہ کو ایک مانا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا توحید تو گونگی بہری نہیں ہوتی یہ عقیدہ تو پھر عمل پر اثر انداز ہوتا ہے یہ تو کلچر بدل دیتا ہے لائف اسٹائل بدل دیتا ہے رسومات بدل دیتا ہے معاشرت بدل دیتا ہے معیشت بدل دیتا ہے یہ تو انقلابی کلمہ ہے یہ تو سٹیٹمنٹ آف ریولیوشن ہے اور پھر انسان کو بہت کچھ تبدیلی لانی پڑتی ہے توحید اگر دل میں گھر کر جائے ہو نہیں سکتا کہ پھر قربانی کے اور ہجرت کے مراحل نہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بیوقوف قوم نہیں تھی وہ توحید کے تقاضے کو خوب سمجھتی تھی تو لہذا اس نے زبان سے بھی کہنا پسند نہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی پھر تم سے جدائی اختیار کرتے ہیں آپ دیکھیں سخت ہے نا انداز کتنا سخت انداز ہے یہ بات کرنے کا اور کس کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام جیسے نرم دل انسان کی طرف سے تو نرمی کا اپنا موقع ہے اور سختی کا اپنا موقع ہے جب دین کو بچانے کی بات ہو تو انسان کو پھر رجڈ ہونا ہوتا ہے آج رجڈ ہونے کو بھی ہم بہت برے انداز میں استعمال کرتے ہیں اب سوچے ابراہیم علیہ السلام اگر آج ہمارے خاندان کے بیچ میں ہوتے اور وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے اپنے والد سے اور اپنے خاندان والوں سے تو ہم کیا کہتے ہیں ان کے لیے ہم کہتے ایکسٹریمیسٹ ہو گئے ہیں رجٹ ہو گئے ہیں لیکن جب ہم پڑھتے کہ وقت خض ابراہیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تو بڑا رشک آتا ہے تو بعض دفعہ انسان کو رجٹ ہونا ہی ہوتا ہے ایکسٹریمیسٹ ہونا ہی ہوتا ہے اگر اس کو اپنے دین کا دفاع کرنا ہے تب یہ بلند مقام بنتے ہیں امیجن کریں ایک رسی ہے رسی کیا ہے تعلقات اسباب سبب ان سے آپ خاندان والوں سے کنیکٹڈ ہیں اب سامنے آپ کو جنت نظر آ رہی ہے اللہ کی طرف آپ کو بڑھنا ہے اب رسی جو ہے یا تو اتنی لمبی ہے کہ آپ خاندان کو بھی تھام سکتے ہیں اللہ اور جنت کو بھی تھام سکتے ہیں الحمدللہ اس سے اچھی کیا بات ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام خاندان سے بھی جڑے رہے اللہ سے بھی جڑے رہے بہت خوش قسمت بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسی ایسی ہے کہ جو آپ کو اللہ تک نہیں پہنچنے دے رہی اس کا جو ریڈیس ہے وہ ایک حد پر جا کے رک جاتا ہے اور اگر آپ یہاں بندھے رہے تو آپ جنت سے اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے اس طرف انسان بڑھنا چاہتا ہے زور لگاتا ہے خاندان بڑھنے نہیں دیتا اب کیا کریں کاٹنا پڑتا ہے نا مجبوری کو کاٹنا پڑتا ہے دل پر پتھر رکھ کے کاٹنا پڑتا ہے دل ٹوٹتا ہے انسان کا لیکن وہ جو شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رہ کیسے تیرا ہے وہ آئینہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میری خاطر انہوں نے کسی کا دل توڑا یا اپنا دل توڑا ہے تو انسان کو پھر وہ رسی کاٹنی پڑتی ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ جائے بالکل یہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے معاملہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ سے جڑنا ہے اللہ قولہ ابراہیم علیہ ابھی ہی استخر و من اللہ من شعیع مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور یہ دعا ان کی ربنا بنا علی و علی کا انبنا و علیق المصیر اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے اس قدر خوبصورت اس میں جذبات ہیں لیکن حقیقت ہے کہ ان آیات کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے دین کا ڈائنامک تصور موجود ہو اگر دین کا سٹیٹک کنسیپٹ ہے تو یہ بات آپ محسوس کر نہیں سکیں گی جس نے ہجرت نہیں کی وہ کیا محسوس کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی فیلنگز کو جس نے کبھی قربانی نہیں دی وہ کیا ریلیٹ کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے جس نے کبھی اللہ کی خاطر اپنا دل نہ توڑا ہو وہ کیا محسوس کرے گا یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ سب کو چھوڑا کس کی خاطر اللہ تری خاطر تجھ پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع کیا اللہ تھی حالات کو بہتر کر دے گا اور تیری ہی طرف تو ہمیں لوٹ کر آنا ہے انجام تیری ہی طرف ہے تیرا اختیار ہے اللہ جس کو چاہے ہم سے راضی کر دے اور اللہ کو ناراض کر کے ہم اگر لوگوں کو راضی کرنا چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے لوگ راضی نہ ہوں ربنا لاتا اللہ فتنا تلدین ربنا انگان تل العزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے لقت کانہ لقم فیم اس حسنۃ المن یرج اللہ وومل آخر انہیں لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے फिर आप देखिए फिर फाया रखा जा रहा है आज तुमने दिल तोड़ा है आज रिश्तेदार नाराज है आज तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे एक घर में रहते हुए अजनबी हो गए हो बात करते हो तो लगता है लेंथ नहीं मिल रही वो कुछ कह रहे हैं तुम कुछ कह रहे हो ऐसा इख्तलाफ हो गया ऐसी अजनबियत की दीवारें हायल हो गई इसलिए कि तुम महाजिर इलाक रबी बन गए कोई बात नहीं आर्जी सूरत हाल है क्या होगा و عادی تم منہم نہیں اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے, اہن ممکن ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو تم نے کوئی ذاتی نفرت کے طور پہ کوئی ذاتی انتقام کے طور پہ پر کوئی پرسنل وینڈیٹا کے طور پہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کیا کچھ چیزوں کے اندر قطع رحمی کا تو سوال ہی نہیں کچھ چیزوں میں شرکت اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ نے روک دیا ہے تم کو تمہاری قربانی اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کا خلوص اللہ کے علم میں ہے ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ وہ محبتیں لوٹ آئیں گی اور زیادہ لوٹیں گی پہلے سے بھی زیادہ اور خود مہاجرین نے یہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے جن محبتوں کو جن تعلقات کو توڑ کر کاٹ کر چھوڑ کر وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اللہ نے مکے والوں ہی کے دل پھیر دیے وہی مسلمان ہو گئے اور کچھ عرصے کی جدائی کے بعد پھر دوبارہ ہمیشہ کا ملنا بھی ہو گیا تو کیوں نہ ہم اس ملنے کی فکر کریں کہ جو ہمیشہ کا ملنا ہو آرضی جدائی بے شک ہو جائے لیکن پھر جنت میں ہمیشہ تو ساتھ رہے نا ورنہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جدا کر دیے جائیں گے اگر ہم نے اپنے خاندان والوں کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے کوشش اور جہاد نہ کیا آپ کی ہجرت آپ کی قربانی سے وہ فائدہ اٹھائیں گے ان کی فکر کیجئے، واللہ قدیر اللہ بڑی قدرت والا ہے واللہ غفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اب آپ دیکھیں یہ زمانہ ایسا تھا ٹرموائل کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین تشریف لے آئے تھے ایک ٹرموائل تھا یہاں سے وہاں لوگ جا رہے تھے وہاں سے یہاں آ رہے تھے تعلقات ٹوٹ رہے تھے نئے سیٹ ہو رہے تھے کسی کے نکاح کے اندر پانچ چھ بیویاں تھیں اس کو طلاق دینی تھی کسی نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا ہوا تھا تو ان کو چھوڑنا تھا کچھ چھوڑنا ہے کچھ اڈاپٹ کرنا ہے جانی پہچانی چیزوں کو ہاتھ سے جانے دینا ہے اور اجنبی چیزوں کو زندگی کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے بہت زبردست آپ دیکھیں ڈائنامکس تھے اس معاشرے کے اور یہ ہوگا جب بھی اسلام کو دین کے طور پہ اور ایک نظام زندگی کے طور پہ پورے کا پورا معاشرے پر نافذ کرنے کی جد ہوگی لکلمت ہوگی ہی العلیہ کہ اللہ کی بات بلند تر ہو جائے تو یہ ڈائنامکس دوبارہ سے آئیں گے اس معاشرے کے اندر یہ ٹرموائل ہوگا اب ہیول ہوگا اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر ہوگا اب کیا ہو رہا تھا مکے سے کچھ خواتین مسلمان ہو کر مدینے آ رہی تھیں تو فرمایا کہ ان کا تم امتحان لے لو تھوڑی سی تحقیق کر لو کہ جاسوس تو نہیں ہے یا کسی اور خراب نیت سے تو نہیں آئی ہیں اللہ علم و ب ہند ان کی ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان کو پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی ہی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو یا ایوہنبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل مومناتو یوبا جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی ذنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیت لے لو اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو یہ چند شرائط تھیں جن کو سامنے رکھ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان خواتین سے بیت لیا کرتے تھے کچھ اور بھی شرائط آتی ہیں بیت کی ایک یہ کہ ان مہاجر خواتین سے یہ پوچھا گیا کہ وہ بلا وجہ شہروں سے لڑ کر نہیں نکلیں یا صرف جگہ کی تبدیلی کے لیے نہیں نکلیں یہ چیز کیوں چیک کرنی ضروری ہے کہ کہیں دین کے نام کو اسکیپزم نہ بنا لیا جائے جیسے کہ ہم اپنے کانٹیکس میں رکھ کر سوچیں کہ گھریلو ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی تو سوچا چلو چل کے کوئی کورس جوائن کر لیتے ہیں تو آسانی سے بیٹھے رہیں گے ٹھنڈے ٹھنڈے پڑھائی کرتے رہیں گے نہ کھانا پکانا نہ بچوں کو دیکھنا تو دین اسکیپزم نہیں سکھاتا جگہ کی تبدیلی نہیں اور محض بغاوت کے طور پہ نہیں نکلنا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ یہ اسلام کی پسندیدہ باتیں نہیں ہیں اسٹیٹمنٹ کے لیے مت آؤ بلکہ تم اس لیے آؤ کہ تم کو واقعی دین کی خدمت کرنی ہے واقعی اللہ سے محبت ہو گئی ہے اس لیے نکل کر آنا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا دین کے لیے کوئی اور کام کرنے کے لیے ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ان کو حکم دیا کہ وہ نوحا نہیں کریں گی یعنی ماتم نہیں کریں گی کسی کے انتقال پر ان اللہ غفور اور رحیم یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے من کماس القفارق اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غذب فرمایا ہے جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں